غزل خمار بارہ بنکوی آواز و راہیل فاروق ایک پل میں ایک صدی کا مزہ ہم سے پوچھئے دو دن کی زندگی کا مزہ ہم سے پوچھئے بھولے ہیں رفتہ رفتہ انہیں مدتوں میں ہم قسطوں میں خودکشی کا مزہ ہم سے پوچھئے پوچھیے آغازی کا مزہ آپ جانیے انجام آشکی کا مزہ ہم سے پوچھئے جلتے دیوں میں جلتے گھروں جیسی ذوق کہاں سرکار روشنی کا مزہ ہم سے پوچھئے وہ جان ہی گئے کہ ہمیں ان سے پیار ہے آنکھوں کی مخبری کا مزہ ہم سے پوچھئے ہنسنے کا شوق ہم کو بھی تھا آپ کی طرح ہسے مگر ہنسی کا مزہ ہم سے پوچھی ہم توبہ کر کے مر گئے بے موت اے خمار تو ہی نے میں کشی کا مزہ ہم سے پوچھیے